الرحمن وحیم الحمد صلی اللہ علی محمد والم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ متو صفیہ محمد الباء ورس و الباطہ وَََََََََََ البشہ اور باقی تمام سامین خارن گرامی برادران صاحب کو شموسن باپی سامد کرتے ہیں ہمارا خطاب دعوت شریف میں سے سلسلہ درخت نمبر دو سو اٹھاسی ابلیغ ایک ہے مجموعی دراشر شروع سابطہ دو سو اٹھاسی ہے اور درس نمبر ایک جو ہے عاشق ایک ہی درس میں یہ دعا ختم ہو جائے گا کا عنوان جو ہے پُلے سرات سے گزرنے کی دعا ہے ہاں جی قیامت کے دن ایک مرحلہ یہ آئے گا آخر میں جو ہے ایک پل آئے گا جو جہنم کے اوپر ہوگا جس طرح حدیث میں والد تھے کہ جہنم کے اوپر سے ہوگا یہ پل چاہے اس پل کے اوپر سے سب کو گزرنا ہوگا ہاں جی تو اس پل سے اس, اس پل کے اوپر سے سب کو گزرنا ہوگا چنچے ہمارے اس دعا میں لکھا ہے پورے امیر کا بن جوہری پلس رات گزرنے کی دعا صبح کی سنت کے بعد تو یہ ایک دعا دیا ہے یہ دعا آپ نے کب پڑھنا ہے صبح کی سنت کے صبح کا سنت دو رکعت پڑھنے کے بعد منجر ذل ذیل یعنی پلس رات گزرنے والی یہی دعا جو ابھی نیچے آپ کو دے رہے ہیں وہ پڑھیں پل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں یعنی سلام پھیرنے کے بعد صبح کی سنت کے ہاں اس کے بعد درود شریف پڑھیں اس کے بعد یہ دعا پڑھیں اس دعا کے بعد پھر براہمتی امروامی پھر شریف پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے تو یہ دعا جو ہے صبح کی سنت کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے یہ مخصوص دعا ایک دیا ہے اس دعا کو پل سراعت سے گزرنے کی دعا بولتے ہیں اور یہ کہ جو ہے دعا یہ ہے ربانہ اتمم لنا نورنا واغفر لنا ان کا اعلیٰ کلی شین قدیر ہاں جی یہ دعا ہے جو پورے سرات سے گزرنے کی دعا ہے ہاں جی تو یہ دعا کی اور اسے متعلق توضیح دینے سے پہلے آپ کو یہ قرآن پاک کی روشنی میں آپ کو یہ بات آ, بتا دوں قرآن پاک میں سرئی مریم آئل نمبر اکہتر اور بہتر میں ایک آیت ہے اس آیت کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے یہ آیت جو ہے وہی پورے سراعت کے بارے میں ہے یہ آیت پورے سراعت کے بارے میں ہے. تو آیت یہ ہے اللہ حرمات ہیں ان من کم اللہ واردہ کان علا ربی کا حتم مغضی کان علی ربی کا حتم مغضی سمن و نت جلضی <جسیا> نت تق نظر نفیہ یہ مبارک آیت جو ہے سر دوایتیں سورہ مریم کے عیدمر ایک اہتر اور باہتر ہے جہاں تک مجھے یاد ہے تو اس حاج میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ان من کن تم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا علم مگر سب کو والدہ وہیں سے گزرنا ہوگا یعنی تم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا مگر سب کو ادھر سے گزرنا ہوگا اب یہ والدہ ہاں کہ زمین سے مراد بعض علماء نے لکھا جہنم سے گزرنا ہوگا بعض فرماتے ہیں پلے سرات سے گزرنا ہوگا. اب چونکہ دونوں اسی پلے سرات والے میں چونکہ علما فرماتے ہیں پلے سرات جہنم کے اوپر ہے عادش کے روشنی میں لہٰذا گویا کہ جب پول سرات سے گزریں گے تو سمجھو جہنم سے ہی گزر رہے ہیں ہاں جی تو فرمایا تم میں سے کوئی بھی نہیں ہو مگر سب کو پول سرات سے گزرنا ہوگا جو کہ جہنم کے آگ کے اوپر ہے یعنی یہ پل پانی کے لیے پانی عام طور دنیا میں پل تو پانی کے لیے ہوتی ہیں پانی سے گزرنے کے لیے دریاؤں پہ نہروں پہ ہاں جی ندیوں پہ لیکن یہ ایک انوکھا ہے جو آگ کے اوپر ہے اللہ فرما دیکھ تم میں سے کوئی بھی نہیں مگر سب کو اچھا اس پول سے گزرنا ہوگا اور مزید طاقت فرماتے ہیں کان علی ربی کا حت مند ماضیہ اور یہ تیرے پل و کا حت منماضیہ حتمی فیصلہ ہے اٹل فیصلہ ہے آپ یہاں سے آپ اللہ فرماتے ہیں حتمی اور اٹل فیصلہ ہے سب کو پُل رات سے گزرنا ہے اس لیے یہیں جی پر امام شادی والے سے پوچھتے ہیں مولا کیا آپ لوگوں کو بھی یہاں اس پل سے گزرنا پھلے گا فرماتے ہیں ہاں ہمیں بھی انبیاء علیہ کو سب کو ہوگا لیکن جب ہم لوگوں کا یہاں سے گزرنا ہو گزر ہوگا تو اللہ تعالی جہنم کے آپ کو حکم کرے کہ وہ ٹھنڈا ہو جائے تاکہ اس کی حرارت اللہ کے ان خاص بندوں کو نہ پہنچے ہاں ان کو کوئی تکلیف نہ ہو معصوم نے یہ عادی سرمایہ کہ ہمیں بھی گزرنا ہوگا لیکن جب ہم گزر ہوں گے جہنم کے آپ کو اللہ حکم دے گا کہ وہ ٹھنڈا ہو جائے ہاں جی کیونکہ اللہ کے کی حکم سے وہ گرم ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ٹھنڈا بھی ہو سکتا ہے جیسے ابراہیم پی اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی کے اندر جو ہے آپ کو گلزار بنا دیا ہاں جی تو ساری چیزیں اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو اللہ رحمٰی کہاں اللہ رب بھی حد میں اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ سب کو پولیس و رات گزرنا ہے اب اس لیے عادث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ وہاں سے جو ہے نا بجلی کے رفتار سے تیز چلیں گے صرف زیادہ نور کی رفتار سے چلیں گے ہاں جی بجلی کے رفتار چلیں گے پھر کہتے ہیں تیز ہواؤں کے رفتار چلیں گے پھر تیز گھوڑوں کی رفتار سے پھر خود دوڑتے ہوئے رفتار میں پھر ایسا چلتے ہوئے رفتار میں کچھ لوگ رینتے ہوئے چلیں گے ہاں جی تو وہ انسان کے اپنے اج, صالح عقیدہ اچھا اور صاف عقیدہ اللہ اور رسول کی تعلیمات کے مطابق عقیدہ صاف ہو اس کا جن جن کو اللہ تعالی نے ماننے کا حکم دیا اس کے عقائد ٹھیک ہو اور ایک قسم کی شرکی عقائد شامل نہ ہو اور ساتھ ہی جو اس کے اعمال صالح ہوں ہاں جی تو ایمان اور عمل صالح جب بندے میں جم ہو جاتی ہے تو جنہ اس میں یہ دونوں چیزیں ہاں جی کیفیت میں بھی کمیت میں بھی اچھے اچھے اعمال بھی ہو اور اچھے عقائد بھی ہو ہاں جی تو پھر وہ اس کو لے جتنا اچھا ہوگا اتنا پولس رات کو گزرنا اس کو آسانی ہوگا جلدی گزر جائیں گے بڑے آسانی سے گزر جائیں گے اللہ حرمان سمن جن لنت تک ہو پھر ہم بچ نجات دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے توا اختیار کیا تو اس کو ہم جانے میں گرنے نہیں دیں گے وہ آسانی سے خراص ہو جائے گا وہ نظر اور ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو پھر یا اسی میں یا کہ وہ مو کے بل گر جائیں گے تو وہ اسی میں گھٹنوں کے بال تڑپتے رہیں گے اسی حالت میں وہ رہیں گے ان کو پھر نہیں نکالیں گے تو اجن کرم چونکہ پلے سراج سے گزرنا یقینی ہے قرآن کی سیاحت کی روشنی میں جسرم مفسرین نے فرمایا حدیث کی روشنی میں اور پولے سراج جہنم کے اوپر ہیں لہذا اس پل سے گزرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے رزغان نے ہمیں ایک دعا دی دیا کہ دعا میں خاص طور پر صبح کی سنت کے بعد پڑھنے کا حکم دیا ویسے آپ اس نماز کو جب بھی چھیں پڑھ سکتے ہیں ہمارے دو, دو پر جو ہے دو نماز دو, دو سردوں کے بیچ میں ہم مختصر دعائیں پڑھتے ہیں وہاں پر بھی آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں بالکل پڑھ سکتے ہیں اور ہم چھن جتنا زیادہ پڑھیں خلوصی دل سے ہاں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ایک دن مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا ہاں تو سمجھو آپ نے اثرات سے آسانی سے گزر گیا تو اس دعا میں اللہ تعالی جو ہے فرماتے ہیں اللہ سے دعا کہ رب بنا اے ہمارے پروردگار عطمانہ عت مملانہ نہ اے ہمارے پروردگار اے ہمارے رب اے ہمارے مالک اے ہمارے آقا اے ہمارے تربیت دینے والے اے ہمارے پالنے والے اے ہمارے پالن ہار یہ سارے معنی رب کا ہے رب بنا اِن ہمارے یہ سب ہاں جی عتم سے افالس عتماطم میں ہم سے ہیں اس کے معنی کیا ہے جو کہ آ... پھر اس سے آتمیتم اتمامن محیط آتا ہے اور یہاں قانون اظام کے تحت پھر جو ہے اس میں جاری آتمتیم معلوم یہاں عتم جو عمر کے سگا ہے اس کے معنی جو ہے آ... اضام کھول کے استعمال ہوئے ہیں اس کے معنی جو ہے پورا کرنا پائے تکمیل کو پہنچانا یہ معنی لکھا ہے لغت کے تعمیر میں عتمم یعنی پورا کرنا پائے تکمیل کو پہنچانا ہاں جی اور اس طرح جو ہے عتما یوتم کا بھی یہی معنی ہے کہ جو کہ یہاں پر عتم مایا ہے اسی باپ سے ہاں جی تم ما یتم سے جو ہے پورا کرنا پائے تکمیل کو پہنچانے کے معنی منع لکھا ہے وہ باب تفیل سے پھر آف الف ال کے باب سے عتمام یتم کا معنی بھی پھر عتم یوتم ہو جاتا ہے اس کا بھی یہی معنی ہے دونوں سے متعدق لاتا ہے پورا کرنا پائے تکمیل کو پہنچانا تو اللہ سے دعا کرے اللہ ربانہ یہ ہمارے رب اے ہمارے مالک یا ہمارے پرواندگا عطم لانا تو پورا فرما دے تو جو ہے پایہ تکمیل کو پہنچا دے مکمل کر دے نور آنا ہمارے نور کو ہمارے نور کا ہمارے روشنی کو جو ہاں جی ہمارے نور کو اے اللہ تو پورا فرما اور پایہ تکمیل کو پہنچا دے واقع لانا اور بہ دے ہمارے گناہوں کو ان نگر بے شک تو اللہ اللہ شین ہر چیز پر قدرت رہنے والی ذات ہے تو یہاں پر جو ہے جو ہے ہاں جی قرآن کی اور آیت اسی آیت کی یہ یہ آیت جو یہ جو دعا ہے ربن عدم جو پول سرحد سے گزرنے کی دعا ہے یہ دعا جو ہے قرآن با میں سورہ تحریم عائد نمبر آٹھ ہے ہاں جی تحریم عیت نمبر آٹھ ہے انتیس انتیسویں انت بارہ میں طالباً جو ہے اس کے اواخر میں ہے صورت تحریم آیت نمبر آٹھ میں ہاں جی اس سے اسے عاد کے شروع میں ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مومنوں کو جو ہے اللہ یہاں دعا کہ اللہ ہماری نور کو مکمل فرما ہمارے نور کو پائے تکمیل تک پہنچا دے ہمارے نور کو پورا فرما اس سے معلوم ہوتا ہے مومنوں کے سب کے نور ایک جیسا نہیں ہے کسی کا نور زیادہ ہے کسی کا نور کم ہے ہاں جی تو یقینی بات ہے اس کے ایمان اور عقیدے کے حساب سے نور زیادہ ہوتی ہے نور کم ہوتی ہے جتنا ایمانیت اچھا ہو با معرفت ایمان ہو یقین کے ساتھ ہو اسی حساب سے اور ساتھ ہی عمل کے اندر سالح کس قسم کے میری اور جو شکو شوہات کچھ بھی نہیں ہو جتنا عمل خالص ہوگا اتنے نے اچھے ہوں گے اتنی جو ہے اس کے چہرے کی نورانیت کل قیامت کے میدان میں زیادہ ہوں گے چنات یہ اسی ہاتھ کے جو ہیں اسی دعا کے شروع میں اسی یہ جو سر تحریر کے ہاتھ کے شروع میں بھی ہیں معلوم ہوتا ہے کل قیام نے ہر مومن کے چہرے نورانی ہوں گے اس کے آگے آگے بھی نور ہوں گے چنانچہ قرآن فرماتا ہے اسیات میں اسی دعا سے پہلے جو شروع یہ ہے نور ہوم یس آ نئے دہم وا بے ایمان ہیں فرماتے اس دن مومن کا نور ہم ان کا نور یعنی مومن مرد اور عورتوں کا نور یس آ چلنے لگ جائیں گے خود ہاں جی تیزی سے چلیں گے بے نظم ان کے آگے آگے و ایمان ان کے دائیں جانب بھی ان کے نور ان کے آگے آگے بھی دائیں جانب بھی ان کے نور نور ساتھ چلیں گے تو اس نور کو دیکھ کر جو ہے وہ اللہ سے دعا کریں گے یا قرون پھر وہ جنتی مومن کہیں گے پروردگار رب لنا نورنا تو کامل کر دے ہمارے نور کو وحف لنا اور ہمارے گناہوں کو کا اللہ کلشن غذیر بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ہاں جی کیونکہ نور کا معنی جو ہے روشنی اجالا بتی لاٹ یہ سارے منع تو یہاں نور روشنی نور روشن بھی استعمال نور کے معنی میں ہاں جی غافر یا خر کے معنی بخشنے کے معنی میں، یعنی یا اللہ تو بہس دے ہمارے گناہ کو اس معنی میں یا تو ہمیں بہ دے کل شین جو ہے الگ کچھ بے شک تو ہر چیز پر ہر طرح کے کام پر قادیرن یعنی ہمیشہ قدرت اور طاقت رکھنے والا ہاں جی عبانہ عدلہ نوران اللہ تو ہمارے نور کو مکمل کر دے واقع لنا گنو گناہ ہمارے گناہوں کو واف لنا اور ہمیں بس جائے یعنی گناہوں کو بس جائے ان میں بے شک تیری پاغداد اللہ کل شین قریب ہر چیز پہ خدا رکھتا ہے قیامت کے دن مومنوں کے نور ہوں گے لیکن سب کے نور ایک جیسے نہیں ہوں گے کوئی زیادہ روشن کوئی کم روشن یعنی وولٹیج کے لحاظ سے اپ ڈاؤن ہیں تو ان کی یقین ہے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے ہوتی ہے یہ تفاوت اس لہجے مومن اپنے نور کو کامل سے کامل کار ہونے کے لیے اس میدان حشر میں جنت کی طرح جاتے ہوئے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں تو اسی کا ایک تو اسی آیت میں اسی دعا کی شرمی میں نے آپ کو بتایا سورۂ تحرم میں اس کے علاوہ سورہ حدیط آیت نمبر بارہ میں بھی جو ہے قیامت کے دن جو ہے مومن کے چہرے نورانی ہوں گے اور ان کے آگے ہاں جی دائیں طرف جو ہے دائیں طرف نور ہوں گے ٹھیک ان کے آگے اور دائیں طرف آگے دائیں طرف نور ہوں گے اور فرشتہ جو ان کو بشالت دے رہے ہوں گے رجی اسی سرح نور کے سر حجیت کے آزم ہیں یوم ترل مومنومنات اے مر حبیب اور ہر مومن سے کہہ رہے ہیں اے حبیب آپ دیکھ لوگے گے اس دن مومن مردوں کو اور مومنہ عورتوں کو آپ دیکھو گے نور ہم یسا، ان کا نور چل رہا ہے تیز سے چل ابن ان کے آگے آگے وہ اب ایمانی اور ان کے دائیں جانب ان کا نور چل رہے ہوں گے اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بشارت مل رہا ہوگا بشراکم اليوم اے مومن مات اور عورتوں تمہارے لیے خوشحوری ہو آج کے دن کس چیز کی جنت تمہارے لیے خوش آج کے دن کے ایسے باغات کی کہ تحت الانہار جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں ہاں خالدن فیہا اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور آگے حرمائے وزال کا فوج لازم اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے تو اس سے معلوم ہوا قیامت کے دن کے مومنوں کے مومن مات عورتوں کے سب کے ان کے ایمان اور کمانس والے کے لحاظ سے نور ہوں گے وہ اپنے آگے آگ وہ آگے آگے چلوں گے ان کے نور بھی ان کے آگے آگے ہیں دائیں بائیں کیونکہ وہاں پر پھر یہ دنیاوی لائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہاں یعنی اللہ تعالیٰ ہر مومن کے اپنے نور کے روشن میں وہ خود چلتے ہیں تو اس لیے جو ہے اب وہ نور میں سب کا ایک جیسا نہیں ہے فرق نظر آتے ہیں تو ہر بند مومن اللہ تعالی سے دعا کر رہا ہوتا ہے ربنا بنا آتملانا یعنی اے ہمارے رب ہاں جی دعا کو پورا تجمہ غور کر ہمارے رب ہمارے مالک آقا پالنے والے ہاں جی ہمارے لیے ہمارے نور کو پورا فرما لنا نورانا یعنی یعنی اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے, ہمارے نور کو پائے تکمیل تک پہنچا دے جی دوسرے تجمہ کے مطابق اور ہمارے گناہوں کو بخش دے باغ فیل لانا ہمارے گناہوں کو بخش دے ہاں جی ان نقلا کشین قذیر اور ہمارے گناہوں کے باخش فرمایا اور بے شک تو ہر چیز پر قدرت اور طاقت رہنے والی ذات ہے تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے میں آپ لوگوں نے پہلے کہا یہ دعا انسان ہمیشہ کرتے رہیں کیونکہ جب آپ کو پتہ چل گیا خیمت میں یہ مسئلہ بندے عموم کو پیش آنا ہے سب کے نور ایک جیسے نہیں ہوں گے کسی کا کسی کے چہرے بہت نورانی ہوں گے اس کے آگے کے جو نور ہے وہ کوسوں دور تک پہ روشن کریں ہوں گے اس کے دائیں طرف کے نور اور سامنے کے نور چہرے کے نور ہاں جی کسی کا کم لائٹ ہوں گے ولٹیڈ کے لحاظ سے کم زیاد ہوں گے وہ اس کے ایمان عقائد اور عمل صالح کی بنیاد پر ہوں گے ہاں جی تو لہٰذا ہم کوشش کریں ان دعاؤں کو بھی پڑھتے رہیں اور ساتھ اپنی اپنے ایمان اور اپنی اعمال کی جو ہے اصلاح بھی کرتے رہیں اللہ کے تعالیٰ کے دربار میں شرک سے کہر سے نفاق سے ان سے پناہ مانتے رہیں والا اپنی اپنے حفظ و میں رکھیں ہمارے ایمان کو خالص ایمان قرار دے دیں بامعارفت ایمان قرار دے دیں ہاں جی اللہ کی ہمیں بامعارفت ایمان ہو اور اللہ کی سچی بندگی کے ہمیں توفیق دے دیں اور ایمان اور عمل سالے کی یہ دو بندے کو قیامت میں نجات دینے والی چیزیں نجات دیندہ ہیں اور اسی کے بنیادوں پر مومن آخرت میں جنت کے اعلیٰ مقامات پر پہنچتے ہیں ایمان و عمل صالح کے ذریعے سے تو انہی کی تکمیل کے لیے ان دونوں کو ہاں پوری خلوص سے پڑھتے رہیں اور ساتھ میں نے آپ لوگوں کو یہ فرمایا یہ بھی کہا کہ اس دعا کو آپ ہمیشہ نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں سہزۂ شکر میں بھی آپ دعا کے طور پر پڑھ سکتے ہیں سنت ہو واجبات ہو دو, دو ہمارے دوست شادیوں کے بیچ میں مختلف دعائیں ہم پڑھ لیتے ہیں اس جگہ پر بھی آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں لیکن خاص طور پر جو ہمیں نصیحت ہوا کم از کم صبح کی سنت نماز پڑھنے کے بعد ہاں جی ایک بسم اللہ شریف پڑھ کر پھر درود شریف پڑھ کر ایک دعا کو ایک دفعہ تو امیر کمبن علیہ رحمٰ کی تعلیم میں ضرور پڑیں تاکہ آپ کی یہ دعا جو ہے آپ کی پوری زندگی میں ایک دعا ایک دفعہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے ہم باقی لمبے ایک بندہ میں نے تمہارے نور کو مکمل کر دیا میں نے تمہارے گناہوں کو واٹھ دیا سمجھو آپ کا مشکل حل ہو گیا آخرت کا اور اللہ بہت مہربان ہے ہاں جی اللہ بہت مہربان جیسے علامہ اقبال نے کہا ہم تو مائل کرم کو سائل ہی نہیں راہ دیکھ لاؤں سے راہ رب منزل ہی نہیں اللہ کو یہ شکایت مانتے کیوں نہیں ہو یہ شکایت نہیں ہے تم بار بار کیوں مانتے ہو ہاں جی اللہ سے جتنی مانگیں اللہ خوش ہو جاتے ہے بندے سے اس راہ سے جتنا اس راہ سے مانگے جتنا گڑ کے مانگیں جتنا طاقت سے مانگیں گے جتنا عزیز اتنا اللہ زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور بندے کی دعائیں اجابت فرماتا ہے لہذا ان عظیم دعاؤں کو جو ہمارے مذہبان ہیں یہ قرآنی دعا ہے ہاں جی اور قرآن میں بھی مومنوں کی دعا ہے آپ اور میں مومن والا نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے لہذا قرآن نے بھی فرمایا مومن کی دعا ہی یہ ہے کہ وہ یہ دعا کل قیامت میں کریں گے تو لیکن بات ہے جو بند یہ دعا کرتے رہیں گے قیامت میں اس کے منہ پر یہی دعا جاری ہوگا اس لیے جو ہے ان دعاؤں کو ہم اہمیت دے دیں زہان میں